دین کی تکمیل کیا ہے موجودہ زمانے میں مکمل اسلامی انقلاب کے علم برداروں اور غیر مکمل حامل دین کے درمیان مختلف ملکوں میں جو تصادم جاری ہے اس کی بنیاد دراصل دین کامل کا غلط نظریہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک کامل یعنی تمدنی قوانین کے اعتبار سے کامل دین ہے اس لیے دین کو قائم کرنے کا مطلب لازمن یہی ہے کہ اس کو ایک کامل تمدنی نظام کی حیثیت سے برپا کیا جائے اگر کامل دین کا مطلب یہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو الامبیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ناقص دین تھا کیونکہ معلوم ہے کہ ان کو تمدنی ضوابط و قوانین سرے سے دیے نہیں گئے اور اسی طرح دوسرے اکثر انبیاء کو حالانکہ قرآن میں سراہت ہے کہ تم کو بھی وہی دین دیا گیا ہے جو دوسرے نبیوں کو دیا گیا تھا اور اسی دین کو تمہیں قائم کرنا ہے بہولا صورتر آیت تیرا. اصل یہ ہے کہ دین نام ہے پورے مانو میں محدود بننے کا دین کا کامل ہونا دراصل توحید کا کامل ہونا ہے کوئی شخص جتنا زیادہ اپنے رب کو پالے اتنا ہی اس نے اپنے دین کو کامل کیا اور جس نے اپنے رب کو جتنا کم پایا اتنا ہی اس کا دین ناخص رہا قانونی دفعات کتنی ہی زیادہ لکھ دی جائیں پھر بھی وہ دین کو مکمل نہیں کریں گی مثال کے طور پر قرآن میں اگر ساتویں صدی عیسوی کی دنیا سے متعلق سارے احکام و ضوابط بتفصیل درج کر دیے جاتے جب بھی بہت سی قانونی باتیں لکھنے سے رہ جاتی ہیں. جیسے سمندری قوانین خلائی ضوابط وغیرہ کیونکہ ان مسائل کا اس وقت کوئی وجود ہی نہ تھا حقیقت یہ ہے کہ دین کامل کا یہ مطلب لیا جائے تو اسلام بھی دین کامل نظر نہ آئے گا